چھٹا مکتوب اہلیت شیخی کے بیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بھائی شمس الدین تم کو دونوں جہان میں اللہ عزت دے تمہیں معلوم ہو کہ شیخی کا اہل کون ہے اور مرتبہ مقتدالی کا مستحق کون اس امر کی بنا بزرگان دین نے اجمالن پانچ رکنوں پر رکھی ہے اور ان پانچ رکنوں کو اس آیت کریمہ سے نکالا ہے قولہ تعالی۔ ف وج ابدن ہُم دل علم تو پایا ان دونوں یعنی موسا اور ان کے ساتھی نے ایک بندہ یعنی خضر علیہ السلام کو میرے بندوں میں سے جسے میں نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے علم لدنی سکھایا اس لیے کہ حق سبحان تعلیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بشان مریدی او متعلمی حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا تو مقام شیخی او مقتدائی او معلمی کے اعتبار سے آپ کے پانچ مراتب ظاہر ہوئے ظاہر فرمائے پہلا مرتبہ اختصاص ابدیت کا جو من عبادنا سے ظاہر ہے دوسرا مرتبہ اس حقیقت کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد تھی جس کا نزول بے واسطہ حضرت خداوندی سے ہوتا تھا یہ آتئینہ سے روشن ہے تیسرا مرتبہ اس امر کی خصوصیت کو دکھا رہا ہے کہ مقام اندیت سے رحمت خاص کی یافت حاصل تھی یہ رحمتم من اندنا سے واضح ہے چوتھا مرتبہ حضرت خداوندی نے بے واسطہ علوم سکھائے تھے یہ نہو سے صاف صاف نکلتا ہے پانچواں مرتبہ علم لدنی کی دولت عطا ہوئی تھی جس کا انکشاف ملا دن علمہ سے ہو رہا ہے اب غور سے دیکھو تو یہ پانچوں مراتب جامع ہیں کمالات کے کل معانی کو اور شامل ہیں سب درجات اور مقامات کی ترقی کو اب اگر چاہو کہ اس کی پوری تشریح او تفصیل اس مکتوب میں کی جائے تو یہ ناممکن ہے خلاصہ یہ ہے کہ شیخ او مقتد کا کمال یہی ہے کہ اس میں یہ خصائص موجود ہوں اور وہ ان صفتوں کے ساتھ موصوف ہو اور اس کو ان مراتب کی سیر میسر ہو یا یوں سمجھو کہ جتنے بہتر مقام اور جتنی پسندیدہ خصلتیں قرآن مجید یا حدیث شریف میں مذکور ہیں اس شخص میں پائی جائیں تاکہ شیخی و مقتدائی کے لائق وہ سمجھا جائے اب اس بات کو بھی سنو اور سمجھو کہ وہ پانچوں مقام کس وقت حاصل ہوتے ہیں پہلا مقام ابدیت اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالق ماسوا اللہ کی بندگی اور پرستش سے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ مرتبہ ذات کی عبدیت ہونا آسان نہیں اور من عبادنا کی دولت سے مالا مال ہونا کھیل تماشا نہیں دوسرا عطینہ ہوں رحمہ کی سعادت اسی وقت ملے گی اور بے واسطہ قبول حقائق کی استعداد اسی وقت حاصل ہوگی جب صفات بشریت بہما وجوہ نکل جائیں گے تیسرا رحمت من عندنا کے صدر پر اسی وقت جگہ ملے گی جب تو خلق قوب اخلاق اللہ سے آراستہ ہوگا یعنی رحمت و شفقت وغیرہ خلق اللہ پہ پر ایسی ہو جائے گی کہ اپنے عیال سمجھنے لگے اور مقام پیری میں اس کے صفات الوحیت کی تجلیاں پر توفقن ہونے لگیں چوتھا علامہ کی کرامت سے مکرم اسی وقت ہوگا جب دل کی تختی سے عقلی سمعی حصی علوم دھل جائیں گے چوتھا علم ملدنی اسی وقت عطا ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی ذات و صفات و افعال کی معرفت حاصل ہوتی ہے حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عرفت تو ربی رب بربی رب میں نے اپنے رب کو اپنے رب سے پہچانا اسی معنی کو ظاہر کرتا ہے یعنی اپنی ذات میں تجلی ذاتی اپنی صفات میں تجلی صفاتی اپنے افعال میں تجلی افعالی کا ظہور دیکھ کر مجھے عرفان خدا حاصل ہوا ارحمت عیسی علیہ السلام کے اس قول سے بھی اسی مانی کا ثبوت ہے کہ لین یلج ملکوت السموات والاردی من لم یولد مرتين یعنی سالک کو جب تک ولادت دوم حاصل نہ ہوگی علم الیدنی سے مشرف نہ ہوگا کیونکہ جو شخص ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ اس جہاں کو دیکھتا ہے اور جو شخص اپنے سے پیدا ہوتا ہے یعنی اوصاف بشریت سے باہر آکر موحد حقیقی بن جاتا ہے وہ اس جہان کو دیکھتا ہے دنیا و اقبا سب کی حقیقت اس کی نظر کے سامنے ہوتی ہے ملم مل یو لت مرتئن اسی شان کو بتا رہا ہے یعنی جتنے مراتب و درجات و مقام و صفات بیان ہوئے باوجود ان کے مقام شیخی اور مرتبہ مقتدائی کا کمال در کمال یہ ہے کہ اس کی حد بندی ناممکن اس کا انحصار دشوار اس کا شمار محال ہے کیونکہ شیخی اور مقتدائی اس عمامہ اب بڑی داڑھی کا نام تو ہے ہی نہیں شیخ و مقتدہ تو در حقیقت اس معنی کو کہتے ہیں جو مقعد صقم میں مقام عندیت کے مزے لوٹ رہا ہو اور عنایت و عزت حق از اس پر سایہ فگن ہو اور اس طرح اس کو دامن شفقت نے ڈھانپ لیا ہو کہ اولیا تحت تہ قبا دا یا عارف ہم اولیا ہماری قبا میں چھپے ہوئے ہیں سوائے ہمارے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا کا مسداق بن گیا ہو مولانا حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں جو شخص اپنی جان کی وجہ سے زندہ ہے وہ مر جاتا ہے اور جس کی زندگی محبوب کے ساتھ ہے وہ مرتا نہیں ربائی مردان رہش زندہ بجان دگراند مرغان ہوش زآشیاں زا او گراند سنگر تو بدی چشم برعیشاں کیشاں بیرون زدد کون از جہاں دگراند اس کو راہ کے اس کی راہ کو چلنے والے ایک دوسری جان کی بدولت زندہ ہیں اس کے عشق و محبت کے طائروں کا گھونسلا ہی دوسرا ہے تو ان کو اس آنکھ سے نہ دیکھ یہ لوگ دونوں جہان سے باہر ایک اور ہی جہان کے رہنے والے ہیں ان باتوں کو سن کر تم بہت شش و پنج میں آ گئے ہو گے دل گھبرا گیا ہوگا اور خیالات منتشر ہوں گے دیکھو ابھی ابھی تمہارے کل شبہات اس سوال و جواب سے حل ہو جاتے ہیں سوال مبتدی ایسا کامل و واصل شیخ و مبتدا کہاں اور کیوں کر پا سکتا ہے اور غریب مبتدی کو ایسے منتہی کی مطابعت کا موقع کس طرح مل سکتا ہے اور ایسے رسیدہ شخص کی شناخت بیچارہ چارہ کون آنکھ سے کر سکتا ہے مزید بنا مبتدی کو اس کا حق بھی نہیں دیا گیا ہے کہ اپنی رقیق عقل سے مردان خدا کو جانچے اور اپنی کم بین نظر کا نشانہ واصلان و مقربان درگاہ کو بنائے اور اس کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے کہ جو شیخ و مقتدہ ہونے کا دعویٰ کرے اس کا مقلد بن جائے ایسی حالت میں کیا صورت ہے کہ مبتدی اس بات کو جان لے کہ فلاں شخص مبتدی ہے یا فلاں شخص محقق کامل منتحی ہے اور ایسا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی اقتدا کر سکتا ہے جواب جس طالب کے مقدر میں جس قدر رسائی لکھی ہوئی ہے اس کو اسباب و آلات بھی ایسے مہیا ہوتے ہیں جو مہیا ہونے کا حق ہے اور اس کی ہمت مردانہ بھی ایسی محرک ہوتی ہے کہ اس کی راہ میں ایک تنخا بھی حائل نہیں ہوتا جس طرح ایک طالب علم کے نصیب میں جس قدر علم ہے اس علم کے حاصل کرنے کے لیے ازل ہی میں طلب بھی دی دے دی, دی گئی ہے اور اس کے اسباب بھی مقرر کر دیے گئے ہیں یہاں تک کہ جب اس کا وقت آتا ہے تو سامان بھی مہیا ہو جاتے ہیں اور کوئی معنی اور حارج صد راہ نہیں ہوتا ہو بہو اس طالب کے لیے بھی ایسا ہی سمجھو سوال کیا کوئی خاص بات ایسی ہے جس سے مدعی کو مدعی محقق کو محقق سمجھے مدعی کو مدعی محقق کو محقق سمجھیں اور اہل کو اہل نا اہل کو نا اہل جانیں جواب اس کی علامتیں تو بہت ہیں مگر عبارت میں لانا دشوار ہے کیونکہ ایسے الفاظ نہیں جو سب علامتوں کو گھیر لیں سوال یا قطعی فیصلہ کن کوئی ایسی بات ہے جس کے موجود رہنے سے محقق مانے اور ناموجود رہنے پر مدئی تصور کریں جواب اس قسم کی بھی کوئی بات کسی نے نہیں کہی ہے الحاصل جس پر ازل میں عنایت کی نظر ہو چکی ہے کہ العنایت قبل الم ای خدا کی عنایت بندے پر مٹی اور پانی کے خمیر بننے سے پہلے ہو چکی ہے وہ طالب ابتدا میں فجوہ و لدینجوسینہ یعنی جو لوگ ہمارے لیے محنت و مشقت جھیلتے ہیں قدم راہ طلب میں رکھتا ہے اور عنایت ربانی کے جذبات کی کچھ ایسی کشش ہوتی ہے کہ ہرس و ہوا الزات و خواہشات نفسانی سے اس کا دل بھر جاتا ہے ہمتن متوجہ حضرت سمدیت کی طرف ہو جاتا ہے عنایت سابق و تقدیر ازلی بمسداک لنح دین سبلنا لنا یعنی البتہ انہیں ہم اپنا راستہ دکھاتے ہیں ایک شیخ واسل و مقتدائے کامل کا جمال اس کے آئینہ دل میں ظاہر کرتی ہے اب یہاں پر صرف ایک بات قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ جس شیخ کا جس شیخ کا جمال طالب کو اپنی طرف کھینچے اس شیخ کو سالک ہونا چاہیے مجذوب نہیں کیونکہ مجذوب پیر بنانے کے لائق نہیں ہوتے ان کے مقامات بیہوشی میں طے ہوتے ہیں اور سالک ہر ہر مقام سے آگاہ ہو کر منزل مقصود کو پہنچا ہوا ہوتا ہے اگرچہ جذب اس راہ کے لوازمات میں سے ہے مگر سالک کا مجذوب ہونا اور ہے اور مجذوب مطلق کا مجذوب ہونا دوسری حیثیت رکھتا ہے خیر جب خوش نصیبی سے ایسا ہوا کہ شیخ سالک کا جمال دل جمال دل نے مشاہدہ کر لیا پھر اب تاب کہاں فوراً طالب جمال شیخ و ولایت شیخ پر عاشق ہو جاتا ہے اور سارا اقرار و آرام اس کا جاتا رہتا ہے ہر وقت ایک دھن بن جاتی ہے اور تلاش پیدا ہو جاتی ہے کہ ان بزرگ کو کہاں ڈھونڈیں کہاں پائیں یہاں تک کہ پا لیتا ہے اور اس پیر کے ساتھ عشق کر دیتا ہے سمجھ لو یہی بے قراری اور یہی عاشقی مرید کی, مرید کی ساری سعادتوں کی کنجی ہے در حقیقت حال بھی یہی ہے اور حقیقت حال بھی یہی ہے کہ جب تک مرید شان ولایت پر شیخ کے عاشق نہ ہوگا اور اپنے کو اس کا پورا پورا محکوم نہ بنا دے گا اور اس کے ارادے کے تحت میں کام نہ کرے گا پیر کا مرید اس کو نہ کہیں گے بلکہ اپنی خواہش و مراد کا مرید اس کو کہیں گے اسی وجہ سے بزرگوں کا مقولہ ہے الرادہ تو ترک الارادہ یعنی ارادہ کرنا کل خواہشات کو چھوڑ دینا ہے اسمانی کے راز کو کیا خوب کہا ہے ربائی اے دل اگر رضالے دلبر باشد آن بایت کر دو گفت کے فرماید گرخوید خوں گرمی مگو اصچہ سبب درگوید جان بدا مگو چون شاید اے دل اگر تجھ کو محبوب کی رضامندی حاصل کرنا ہے تو تو وہی کام کر جو وہ کہے اگر وہ کہے تو لہو رو تا رہ تو نہ پوچھ کیوں اور اگر کہے جان نچھاور کر دے تو نہ پوچھ کس لیے یہاں پر یہ مسئلہ اور بھی سن لو مشائخ طبقات مرید کس کو کہتے ہیں اور مراد کس کو مشائخ طبقات مرید کس کو کہتے ہیں اور مراد کس کو اس مسئلے میں اختلاف ہے بعضوں کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی شخص کسی بزرگ صاحب ولایت کی صحبت میں رہا اور اس کے حرکات و سکنات کی اس نے مطابعت کی کے تابع ہوا اس نے مطابعت کی تابع مرید ہوا متبو مراد شیخ ہوا اور بعضوں کا خیال یہ ہے کہ مرید اس کو کہتے ہیں کہ جس, جس کے سر پر کوئی شیخ صاحب ولایت یا عارف یا عالم کینچی چلا دے اور اس کو قبول کر لے اب جس کے سر کے کچھ بال تراشے گئے اس کو مرید کہتے ہیں اور جس نے بال تراشے اس کو مراد و شیخ کہتے ہیں بہر کیف اس مکتوب کو دیکھ سن کر تم کو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ آدمیان گم شدند نہیں, نہیں ہرگز نہیں ایسا خیال کبھی نہ کرنا بزرگان دین ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے ہر وقت اللہ تعالی کے بہت سے ایسے بندے ہیں کہ یہ مطابعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات سے ترقی کر چکے ہیں اب تجلیات صفات جمالی اور جلالی میں ان کی ہستی گم ہو چکی ہے اس مردے پر اور اس مرتبے پر پہنچ چکے ہیں کہ فائضہ کنتل بسرا لسان جب اس کو دوست بناتے ہیں تو ہم اس, کی اس کے کان آنکھ ہاتھ اور زبان بن جاتے ہیں ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمت و شفقت کی نظر بے پر ڈال دیں تو وہ یگانہ ہو جائے اور اگر آسی کی طرف متوجہ ہو جائیں تو وہ مطی ہو جائے تخت ولایت پر اس کو جگہ مل جائے اس قوت کا سبب یہ ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے رضائے اللہی میں ان کی ذات وقف ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا بزرگوں کا قول ہے کہ کوئی بقا و مقام ایسا نہیں ہے جہاں ایک صاحب ولایت نہیں ہے جتنے بے دولت ہوتے ہیں سب اس کی پناہ اور سایہ دولت میں زندگی بسر کرتے ہیں ظاہر میں دیکھ لو کہ خلیفہ اور سلطان ہر آثر میں ایک ہی ہوتا ہے مگر کنجڑے کباڑی و عوام الناس ان گنتی ہر شہر میں موجود رہتے ہیں حدیث میں ہے کہ ہمیشہ میں ہماری امت میں تین سو چھپن ولی موجود رہتے ہیں ان کے دم قدم کی بدولت عالم قائم رہتا ہے راحت و رحمت اہل زمین پر انہی کی برکت سے نازل ہوا کرتی ہے حاضرین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت کیا ہے ارشاد دنیا وررغبون فل آخرہ وررون ب اللہی با قدری وہ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہیں اور اقبا کی طرف متوجہ ہیں اور خدا کی مشیت اور قدرت کے ساتھ راضی ہیں اے بھائی اب دوسری کہانی سنو جو چیز جس کو ملنا تھی ازل ہی میں مل چکی اور جس کی جہاں جہاں پہنچنا تھا اور جس کو جہاں جہاں پہنچنا تھا ازل ہی میں پہنچ چکے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں آ کر کوئی آدمی نیا کام کرتا ہے نہیں نہیں وہی کام کرتا ہے جس پر قلم چل چکا ہر شخص قدم مارتا ہے اور کام نکلنے کا ایک بہانہ ہو جاتا ہے تم جانتے ہو گے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوت اس جہان میں جو تشریف لائے وہ تم لوگوں کا کام لے کر آئے ہرگز نہیں ہرگز نہیں بلکہ وہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ تمہارے دل کی آگ بھڑکا دیں اور تمہارے نصیب کا فیصلہ کر دیں تم یقین جانو کہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر ازلی سے ہوتا ہے آسمانی کتابیں پیغمبرانے مرسل یہ سب کے سب ذریعہ اور وسیلہ ہیں در حقیقت ٹھیک ٹھیک تقدیر کے موافق کام ہوا کرتا ہے انہی باتوں پر نظر کر کے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ واحر شان کی بے نیازی کے صدیقوں کے دل کو تیقے قہر سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ان کے جگر کو ایک قطرے کے انتظار میں پانی پانی کر دیا مگر کسی کو شربت دیدار نصیب نہ ہوا a uh -huh. اللہ اللہ نازے معشوخانہ کی بھی کوئی کوئی حد بھی ہے ایک بار حضرت موسا علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اس وقت تو بندۂ درگاہی کی ذات اس مرتبے پر فائز ہے کہ خود بدولتیں خود بدولت سے ہم کلامی کے مزے لوٹتی ہے ندا ہوئی کہ آپ کہاں ہیں اسی پر بھولے ہوئے ہیں ذرا اس اصا کے ذرا اس اصا کو پتھر پر مار کر تو ہمارے ایک ادنا کرشمے کا تماشا دیکھی چنانچے موسا علیہ السلام نے اپنے آسا کو پتھر پر مارا کیا دیکھتے ہیں کس طرح کے لاکھوں موسا ہیں کہ اصا ہاتھ میں ہے اور سر پر کلا ہے اور ارینی ارینی کی رٹ لگا رہے ہیں وسلام